الحمد اللہ الرحمن صلاة والسلام اللہ رسول اللہ وعلى آلك يا حبیب اللہ صلاح علی قیا نبی اللہ. نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسّہ ترمیز شریف حدیث نمبر 2465 حضرت سینا اوبائی بن کعب رضی اللہ تعالیوں نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جہنم کے بارے میں بہت کچھ پہلے ہم سلسلوں میں سن چکے ہیں آج پھر مزید سنیں گے جہنم وہ بھیانک مقام ہے خوفناک مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں فرمانوں کو سزا دے گا اور جہنم بہت ہی خوفناک ہے اس کی آنکھیں بھی ہیں اس کے کان بھی ہیں اس کی زبان بھی ہے جہنم سانس بھی لیتی ہے اس کی آنکھ بہت بڑی ہے گہرائی اس کی بہت زیادہ ہے اس کو ہزاروں سال جلایا گیا تو کبھی سرخ کبھی سفید ہو گئی اور اب بالکل سیاہ ہی سیاہ ہے جہنم پر معمور فرشتے بہت طویل ہیں اور بہت زیادہ ہیبت ناک اور طاقتور ہیں اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جہنم کے شولہ انگارے بہت بڑے بڑے اور بہت زیادہ تفیش والے جہنم کی آگ جو ہے کفار کو اوپر نیچے سے گھیر لے گی اور دنیا کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کا یادگار بنایا ہے جہنم کو قیامت کے روز لایا جائے گا بہت با بہت بار اس کا بیان سورہ کاف میں بھی ہے سورہ نازعات میں بھی ہے اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گے اور فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے کتنے فرشتے چار ارب نبے کروڑ فرشتے اور جہنم بدک رہی ہوگی کہ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو قیامت میں جتنے لوگ بھی جمائے سب کو جلا ڈالے تو جہنم پیدا کی جا چکی ہے یاد رکھیے اور قیامت کے روز اس کو فرشتے کھینچ کر لائیں تو اب یہ کسی اور جگہ ہے اللہ جہنم جو ہے یہ چنگھاڑتی بھی ہے چیختی جوش مارتی ہے اس کا بیان پارا اٹھارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر بارہ میں ہے اور سورہ ملک کی آیت نمبر چھ میں ہے اور سات میں بھی ہے سنیے اور عبرت حاصل کیجئے اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن کیجیے اذا رأتهم من مكان سَمِعُوا لَهَا نل وَزَفِيرًا بارہ انتیس رول کی آیت نمبر چھتا آٹھ ارشاد ہوتا ہے میں یہ آیات مقدسہ کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورفر آیت نمبر بارہ کا وہ یہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھارنا اور سورے ملک کی آیات جو پڑی گئی اس کا ترجمہ اعلی حضرت یوں ہی فرماتے ہیں جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی حضرت سینا مغیث بن سمئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم ہر روز دو بار تھی اور اللہ تعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب صبح و شام جہنم کے چنگھاڑنے کو سنتے ہیں سوائے جنات اور انسانوں کے چنگاڑ اس کی چیخ اس کا جوش کیسا ہوگا اللہ نے دکھایا حضرت سینا عباہ بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو جہنم کی آہٹ غصہ اور چنگھارنے کو سنیں گے تو اس طرح واویلا کریں گے جیسے عورتیں واویلا کرتی ہیں پھر ان کے پہلے پچھلے پہاڑوں میں گھس جائیں گے ایک دوسرے کو تیس ڈالیں گے یعنی قیامت کے روز جب جہنم کی آہٹ اور اس کا غصہ اور اس کا چنگارنا پہاڑ سنیں گے تو پہاڑ خوف کی وجہ سے ایک دوسرے میں گس جائیں گے اور ایک دوسرے کو پہاڑ بھی پیس ڈالیں گے جہنم کا خوف پہاڑوں کو بھی ہے اور کیسا انسان ہے دن رات گناہوں میں بسر کرتا ہے پھر بھی ڈرتا نہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پنا جنت میں ہے دراجات نئی پہلی جنت دوسری تیسری چوتھی اوپر اوپر اوپر اوپر, اوپر اور جتنا مقام بڑھتا جائے گا رتبہ بڑھتا جائے گا اونچائی بڑھتی جائے گی انعامات بڑھتے جائیں گے راحتیں بڑھتی جائیں گی اور جہنم میں ہیں طبقات یا دراکات نیچے نیچے نیچے نیچے جتنی گہرائی بڑھتی جائے گی اتنی تکلیف بڑھتی جائے گی اتنا عذاب بڑھتا جائے گا اتنی تپش اور گرمی کی حرارت بڑھتی جائے گی تفسیر سرہل بیان میں ہے جہنم کے کئی طرح کے طبقات ہیں جن میں بعض سخت گرم اور گرمی بھی زیادہ بعض بہت ٹھنڈے ہیں اور اس میں سردی کی انتہائی دونوں طبقے ہر وقت انتہائی درجے پر ہوتے ہیں سورہ ہجر کی سورہ ہجر کی آئی نمبر تینتالیس چوالیس میں جہنم کے طبقات کا بیان ہوتا ہے سنیے اللہ ہمیں عبرت نصیب فرمائے بسم اللہ رحمن رحیب و این جہن دم جی لہ سب تم اب اب لکول جز ترجمہ کنزل ایمان اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے شر میں آنے والے اس کے وسوسوں میں آنے والے اس کو فالو کرنے والے شیطان کے گروہ سب کو عذاب کا وعدہ ہے اور جو شیطان کو فالو کرنے والے ہیں ان کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک کے لیے شیطان کے پیروںکاروں کے لیے ایک طبقہ مخصوص ہے اللہ کی پناہ حضرت سعین شیخ ابو تعلیم مکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ قطل میں فرماتے ہیں حضرت سین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد وہاں رہنے والے ہر طبقے کا ایک معلوم و مقرر حصہ ہے ایک کے نیچے دوسرا طبقہ ہوگا اس طرح سات دراجات ان کے اعمال کی مقدار کے اعتبار سے ہوں گے اور وہ ان تمام دراجات میں اپنے جرموں کے لحاظ سے تقسیم ہوں گے جیسا کہ جنتی لوگ اپنے اپنے فضائل کے لحاظ سے دراجات میں تقسیم ہوں گے اور اللہ تبارک تعالی پارا ڈبل بارہ سور مؤمن کی آیت نمبر چھہتر میں ارشاد فرماتا ہے ملدین ادو ہوں جہن دین سی ہے اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کفار کا ہر گروہ اس دروازے سے جائے جس کا وہ اہل ہے جہنم کے مختلف طبقے ہیں ہر طبقے کے علیحدہ دروازے جنت کا بھی یہی حال ہے تو جہنم کے سات طبقات ہیں یعنی ہی اوپر نیچے سات طبقات ان کے نام کیا ہیں جہنم نمبر دو لو نمبر تین خیوتما نمبر چار سعیر نمبر پانچ سقر نمبر چھ جحیم نمبر سات حاویہ جنت کے دراجات اوپر جاتے ہیں جہنم کے طبقات نیچے جاتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ پنا جو مسلمان اہل توحید برے اعمال گناہوں کی پاداش کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کے لیے سب سے اوپر والا طبقہ ہوگا تفسیر ابن رجم میں یہ لکھا اور دنیا میں انہوں نے جتنی زندگی گزاری اتنے عرصے تک انہیں عذاب دیا جائے گا اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا اور یاد رکھیے جہنم کا ایک سیکنڈ کا عذاب بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا جہنم کے دوسرے طبقے میں یہودیوں کو رکھا جائے گا جہنم کے تیسرے طبقے میں عیسائیوں کو رکھا جائے گا کرسچینس کو چوتھے طبقے میں ستاروں کے پجاریوں کو رکھا جائے گا پانچویں طبقے میں آگ کے پجاری جو فائر کی ورکشپ کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں آگ کی پو مجوس کہتے ہیں آتش پرس بھی کہتے ہیں چھٹے میں عرب کے مشرقین جہنم کے ساتویں طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا اللہ کی پنا اللہ کے پناہ اور یہ جہنم کے دروازے جو ایک کے اوپر دوسرے ہوں گے اور جہنم میں یہ سات جو طبقات ہیں ہر ایک میں مختلف قسم کی آگ ہے اور روایت میں ہے ہر آگ جب اپنے سے نیچے والی آگ کو دیکھتی ہے تو خوف کھاتی ہے کہ کہیں یہ آگ مجھے نہ کھا ڈالے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رب کی قسم ہے جہنم کے سات طبقے ہیں اور ہر دو طبقوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک سوار اس میں ستر سال تک چل سکتا ہے اور ہر دوسرے طبقے میں گرمی زیادہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے ہر دروازے کے اوپر آگ کے ستر ہزار شامیانے ہیں ہر شام میں ستر ہزار خیمے ہر خیمے میں آگ کے ستر ہزار تنور ہر تنور میں ستر ہزار آگ کی کھڑکیاں ہر کھڑکی میں آگ کی ستر ہزار چٹانیں ہر چٹان کے اوپر آگ کے ستر ہزار پتھر ہر پتھر کے اوپر آگ کے ستر ہزار بچھو ہر بچھو کی آگ کی ستر ہزار دومے ہر دم میں ستر ہزار ہڈیاں ہر ہڈی میں ستر ہزار زہر کے ڈنک اور ستر ہزار آگ بھڑکانے والے ہیں فرمایا جو شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ دروازے پر چار لاکھ جہنم کے پہرے دار دیکھے گا وہ پہرے دار کیسے ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے ان کے کھلے ہوئے منہ سے داڑے دکھائی دے رہی ہوں گی ان کے دلوں سے رحمت نکال لی گئی ہوگی ان میں سے کسی کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی رحم نہیں ہوگا ایلا جگہ سیا فرد مدا سیلا ما ہوں گا جرنا جنا منار او ہوم جرنا منار یا مجیر یا مجیر یا مجیر میروحمتی کا یا, یا ارحم امر جنم کا سب سے بڑا طبقہ اور پہلا طبقہ اس کی آگ کیسی ہوگی پارتی سورہ آگلہ کی آیت نمبر تیرہ چودہ میں اس کا بیان ہوتا ہے رحسن رحین السلم ہے ترجمہ سنیے اور عبرت حاصل کیجی اعلی حضرت ترجمہ فرماتے ہیں جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے یعنی مرے گا نہیں مرے تو عذاب سے چھوٹ جائے اور نہ ہی ایسی, ایسی زندگی ہوگی ایسا جیے گا کہ آرام پائے امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ تفصیل قرطبی میں فرماتے نار کبرہ جہنم کا سب سے بڑا طبقہ جہنمی اللہ حافظ. جہنمی طبقات میں سب سے بڑا اور سب سے نیچے کیا ہے نارے کبرہ اس کے نیچے کوئی طبقہ نہیں بہت مضبوط اور سخت ہے اس میں کون ڈالے جائیں گے اس میں جاہل ڈالے جائیں گے اس میں قوم کے سردار ڈالے جائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے اس میں تکبر کرنے والے ڈالے جائیں گے حق کی مخالفت کرنے والے ڈالے جائیں گے اللہ اکبر جاہل جہنم میں ڈالے جائیں گے میٹھے میٹھے اس کلائن اور کیجیے کہیں ہم تو جاہل نہیں نہیں میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں میٹرک کیا وا ایف اے کیا وا بی کیا بی ایس سی کی ایفس سی کی فلاں کیا جمکان کیا اچھا بھائی ذرا نماز جنازہ کی دعا بتائیے رکن کتنے ہوتے ہے نماز جنازہ میں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہے عید کی نماز پڑھنی آتی نماز کے فرائض کیا ہیں شرائط کیا ہیں واجبات کیا ہیں سنتیں کیا ہیں وضو کا طریقہ معلوم ہے غور کیجیے دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہوشیار بڑے تیز چکر باز اور دینی معاملات میں جائل نماز جنازہ میں دائیں بائیں دیکھنے کرنا کیا ہے ہاتھ اٹھانا روکوں میں جانا ہے قرآن پاک درست پڑنے کی تمیز نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ حیرت میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کی شب امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے مینہج الحاب دن میں لکھا جہنم میں جھانکا آپ نے جہنم میں جھانکا تو ارشاد فرمایا مجھے وہاں پر فقیر نظر آئے محتاج نظر آئے مفلس نظر آئے صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال کے محتاج تھے مال کے فقیر تھے مال کے مفلس تھے فرمایا نہیں علم کے محتاج علم کے مفلس غور کیجیے ہم پر کون کون سے علوم سیکھنا فرض ہے معلوم ہے ہمیں کیا سیکھ لیے سیکھنے کی کوشش ہے علماء سے رابطے میں ہیں فصل الو اہل ذکرین کم تم لمن قرآن کہہ رہا ہے پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے تو کتنے علماء عل سنت سے ہم رابطے میں داڑستہ سنت سے رابطے میں ہیں کیا مدنی چینل دیکھنے کی توفیق ملتی ہے تاکہ علم دین سیکھ لیں جنت میں لے جانے والے اعمال کا پتہ چلے اور ہم وہ اعمال بجا لا کر جنت کی طرف چل دیں میں لے جانے والے اعمال کا پتہ چلے اور اس سے بچیں تو بدقسمتی کے ساتھ علم کی بہت کمی اور جہنم میں اس روایت کے مطابق جاہل ڈالے جائیں گے جاہل اللہ جہالت سے بچائے اور قوم کے سردار ڈالے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان فرمان ہوں گے متکبر ڈالے جائیں گے تکبر کرنے والے ڈالے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور حقیقی حاجی عطا فرمائے یاد رکھیے فار جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا یہ سور بینہ ارشاد ہوتا ان الدین کا فرو من اہل الکتابی ول مشرقین فی ناری جہنم خالدین فیح الام شرب البری بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرق سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں فار سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بڑی سائنسی ترقیاں کر لیں بڑے محلات بنا لیے بڑے پل بنا لیے بڑی ٹرینیں بنا لی بڑے جہاز بنا لیے یہ کافر جو ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ سور سے بدتر ہیں یہ کتے سے بدتر ہیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلتے رہیں گے جس نے میرے آقا علیہ و اسلام کی نبوت کو نہیں مانا آپ کی عزت و توقیر نہیں کی وہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں چلے گا کتابی کافر ہے مشرق ہے جنم میں ہمیشہ رہے گا اور جو کافر ہے اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے اور ہمیشہ کی ہے ہمیشہ وہاں رہے گا وہ کتنا نیک کام کرے ظاہری اچھا کام کرے وہ جہنم کا ایندھن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں نارے جہنم سے آزاد فرما دے آئیے دعا کرتے ہیں یا رب بچا لے تو مجھے نارے جہیم سے یا رب بچا لے تو مجھے اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحيمين صلو على الحبيب